ان شاء الله <سؤال> لا خير ولا شر ان شاء الله ان شاء لا الله لا ان آ بسم اللہ رکھوانے رکھوں سبق کی طرف آ جائیے قائم مقام. قائم مقام لوگوں کچھ کہا تھا نا میں نے چلے کل بتائیے گا اب آ گیا جیمنسی رفتہ ہوا سب اس کا فائدہ آ گیا اچھا جی مقام مساف ہے ادو کیا ہے مذاق لہٰذا لہٰذا ہے مذاف اپنے مزاق سنے لے سے مل کر کیا بنے گا ترکی میں کیا بنے گا مقام مذاف اپنے مزاق لے سے مل کر کیا بنے گا پھر مقولی سی بنے گا کس کے لیے اچھا اس میں فائل کے لیے تو پھر کیا ہوگا مقولی سی جس میں جگہ یا مانا کے یعنی وقت کے معنی پائے جاتے ہیں شیفت. شیفت. اپنے فائل پھر کیا ہوگا دیکھیے تھوڑا سمجھے بات کو کائمن سیسے کام لوگو بھی آگے آ رہے میں صرف کائ مقام آ جوں بس وہ ات بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے کہ قائم مقام ہے ادو اور اتلبو کے تو ماتو کو ماتوف ملے ماتو بنے گا اس کو نہیں چھیڑ رہا ٹھیک ہے نا اس کو میں نہیں چھیڑ رہا تو بس اگر ہم قائم مقام ادو رکھتے ہیں بس کہ یہ ادو کے قائم مقام ہے اتلبو کچھ اور دیں کہ ماتو ملے ماتوب مل کے تو قائم اسی سے اس کے اندر اس کا فائل ہے مقام و ہے ادو بتاویل حاضر لفظ بتاویل حاضر لفظ میں نے پچھلے سالوں میں پچھلی دفعہ میں بڑا وہ کیا تھا آپ کو کیا مطلب اس لیے بتاویل حاضر لفظ یہ مقام کے لیے کیا ہوگا مضاف اپنے مزاف نلے سے مل کر یہ مقولی سی بنے گا مقولی سی کیا ہوتا ہے جس میں ہم وقت یا جگہ کے مان پائے گئے وقت یا جگہ کے مانا پائے گئے تو یہاں پہ جگہ کی بات آ رہی ہے نا تو یہ کیا ہوا جس میں جس میں ہوتا ہے اس وقت یا جگہ وہ کہتے ہیں جس میں ہوتا ہے تو اب کیا ہوا کہ جی یہ آ جائے گا سے مل, مل کر یہ کیا ہوگا یہ خبر بنے گی جس کے لیے ہر فن مبت ہوگا, ہوگا؟ مبتدا خبر ہو یہ, یہ مقولہ بن جائے گا کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی ٹھیک ہے نا کائم مقام تائم مقام چلیے جی چلیے بس اس لیے میں تھوڑا سا وہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ہے اور کام زیادہ ہے ترجمانی یہ تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کہتے ہیں لغت میں دیکھ لیں گے تب بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی ترجما تنہا دیکھے ذرا ترجمان بھی لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو جتن اچھا جی دوبارہ دیکھیں دوبارہ کائم قائم مقام ادو کیا اور کائمن سی شفت ہے ہوا اس کے لیے فائل ہے سیزا شفت کے لیے کا اس میں فائل ہے نا اس میں فائل ہوا کے لیے فائل مقام مذاف ادو بتا حاضر لفظ مضاف نلے مذاف اپنے مزاف نلے سے مل کر یہ کائمن سفت کے لیے مقولی تھی کائمن سفت کے لیے مفول تھی تو اس میں فائل اپنے فائل مقولی مقولی سی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر بنے کس کے لیے مبتدا کے لیے اور آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں فائل کے عمل کرنے کے لیے کیا ہوتی ہیں دو شرطیں ہوتی ہیں ایک شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ حال یا اقبال کے معنی میں ہو اور دوسرا یہ خبر چھ چیزوں میں سے تو ایک چیز ہو جس میں سے مبتدا بھی ہوتا ہے نا مبتدا اس سے پہلے ہو یہاں پہ مبتدا پچاس کائم ان نے عمل کی ہے مصولی فی کائم ان کے لیے مصولی فی بن رہا ہے مقام وغیرہ ٹھیک ہے نا مقام قائم ان کے لیے مصولیفی بن رہا ہے ہوا نکال دے ہیں اس اس میں فائل عمل کر رہا ہے یہ بات تو اگر آگے چلنا بس بہت ہو گیا کہتے ہیں کہا فرنا منل مقدمہ سے جب ہم فارغ ہو گئے مقدمے سے فروق اللہ مقدمہ سے جب ہم فارے ہو گئے مقدمے سے ٹھیک ہے نا پل کرتے ہیں فل لا سکے اسے کیا پڑھیں گے آگے کیا ہوگا کیا پڑھیں گے اس کو ویزا فرق نہ مینل پھل نشراؤ پڑھیں گے پھل نشرا پڑھیں گے یہ کیا پڑھیں گے یہ لام کون سا ہوگا لام امر ہے لام کیا چیز ہے یہ چیزوں کے جواب میں آتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے وہ کون سی وہ کہاں پہ تھا اچھا تو کیا ہوگا خالی ہوگا تو خالی کیوں تو پھر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں میں خالی میں پڑھوں یا خل نچرا پڑوں فلی نشرہ پڑھوں یا فل نشرہ پڑو یا نشرا پڑو یا نشرآ پڑو کے اوپر زبر پڑو جزم پڑوش پڑوں اور لام کے نیچے زیر پڑوں یا اس کے اوپر جزم پڑو کیا کروں فلی نشرا نشرا پڑوں لام کیوں لام نشرا لام کو ہوتی ہے تو سر یہ لام کیا کہہ رہا ٹائم نہیں لگا سکتا اب لوگوں کو بھی ٹائم ہوا ہے اور جب ہم سارے ہو گئے مقدمے سے پھل نشرا فل اقسام میں سلا سکتے نشرہ بھی پڑھ سکتے ہیں فلی نشرہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ شکلیں فائل بن گئی کیا بن گئی یہ شکل فائل شکل فائل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فاق کے اوپر زبر عین کے کی نیچے کیا زیر آ رہی ہو تو فائل ان کو فعم بھی پڑھ سکتے ہیں فائل ان کو کیا پڑھ سکتے ہیں فعال بہت زیادہ ایسے ہوئے اور یہ جائز ہے تو فلی نشرہ بھی پڑا جا سکتا ہے اور پھل نشرہ بھی پڑا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا فلی نشرہ بھی پڑا جا سکتا ہے اور پھل نشرہ اور یہ لام امر ہے لینیا لیا پلیا فلا لیا فل پڑا تھا لام عمر ہے تو لام عمر کے ایسے کیا, کیا آ ہے چیز ساکن ہو جاتی ہے آخر میں چیز کیا ہوتی ہے ساکن تو کیا ہوگا پھل نشرا پھل نشرا اور تجمے میں چاہیے دیکھیے فروغ نہ منل مقدمہ کے, چاہیے کے. جب ہم فارغ ہو से مقدمے سے پھل نہ شراف القاعی کے شروع ہو جائیں ہم اقشام شلافہ کے اندر اقسام شلافہ وہ کونسی ہوں یہ بتائیں تین قسموں کے اندر شروع ہو جائیں واللہ الموفق اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے موفق وفافی کو کیونکہ توفیق موسیق اس میں فائل کا واللہ الموفق والمعین اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں اور اعانت کرنے والے ہیں کرنے والے ہیں الکسم السمیں آگی نا تو کہتے القسم ال اولہ کون سی ہے بات سمجھ میں آئیے خالی نشرا بھی پڑا جا سکتا ہے خالی نشرا بھی پڑا جا سکتا ہے اور یہ لامی امر ہے اس آئے گا لامی امر کی وجہ سے کیا آ جاتے گا آخر میں ساکن ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اب آگے اولر ہے مرا کیا اس میں کیا تھا مرا رہا تھا ٹھیک مرا رہا تھا ایک ساکم کیا دوسرے کا احترام کر دے کیا بن گیا مرا مدا یا مڈو پترا مدا یا ٹھیک ہے مرا یا مرو ہوتا وہ قد مرا تاریخ پیچھے گزر چکی ہے فائدہ تاریخ اچھا جی قسم اول آ گئی ین ہوا ین کا یون کا یون کسیمو. کیا یون یون کیا उसको तकसीम किया जाता है वह हुआ का समूह का समूह उसको क्या पढ़ूंगा यम काशी में यु क्यों समूह क्यूँ यम काशी में क्यों पढ़ूंगा उसको तकसीम किया जाता है मझूल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे मझूल पढ़ेंगे हाँ जी پچھلا سال میں زور لگا لگا کے لگا لگا کے بھائیو بابے انفیال میں نے کہا تھا آخ کر کے بتانا ہے آخر کھول کے نہیں بتانا بابے انسیال کے متعلق کہ وہ لازم باب ہے جب لازم باب ہے تو مجھول کیسے آ سکتا ہے اس کے اندر بابے انفیال کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے کہنا ہے کہ یہ لازم باب ہے کھول کے بھی نہیں بتانا وہ تقسیم ہوتا ہے یہ کرنا جی اس کو تقسیم کیا جاتا ہے پڑھ دیں تو پڑھنا وہ تقسیم ہوتا ہے مورب اور مبنی کی طرف علم وہ مورب اور مبنی کی طرف تقسیم ہوتا ہے فل نزکر، فل نزکر، پل نسکر تو چاہیے کہ ہم ذکر کریں پل نسخر احکام احکام اس اسم کے احکام کو احکام اس اسم, اس اسم کے احکام کو پل نسپر مقد بھی بنے گا کے لیے پھل نسپر احکام کی بابئی نے وخاطمہ تین دو بابوں کے اندر اور خاتمے کے اندر وقاطمت خاتمے کے اندر تو اب آ گیا عسم تین قسمیں تین قسم پہ قسم کون سی آگی عشم اسم کی آگی اور کہتے ہیں یہ تقسیم ہوتا ہے مورب اور مبنی کی طرف کہتے ہیں اب ہم اسم کے احکام بیان کرتے ہیں دو بابوں کے اندر اور ایک خاتمے کے اندر ٹھیک ہے نا عشم کے احسام تو آپ کہتے ہیں باب آئیں گے پہلا باب آ گیا البابل پہلا باب ہے فل اسم الموربی اسم مورب کے بیان میں وقی ہے بھی پڑھا جا سکتا ہے تن بھی پڑھا جا سکتا ٹھیک ہے آپ کو مقدمہ تن مقدمہ تن تو کہتے ہیں پہلا, پہلا باب ہے اس اسم مورت اسم کے بیان میں وقت ہے مقدمہ مقدمہ ہے وہ سلاست و مقاص مقاصد ولاست و مقاصد ہیں خاطمہ تن اور ایک خاتمہ ہے پہلا باغ کس میں اس میں مورم میں ہے اس میں مقدمہ ہے ٹھیک <تصفح> ہے اور سلاس تو مقاب سے دن ہے کیوں کون سی بک سے کیا ہو گیا غلط پڑھ رہا ہوں مقاشن غلط پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں بشر والی میرے پاس نہیں ہے اس میں کوئی اور کی ہے میرے پاس عام والی میرے پاس بشر کی کتاب نہیں میری اپنی کتاب ہے یہ مقاصد مقاصد ہاں جمع منتحر جمہور پہ کتابوں میں آپ کے لکھا بھی ہوگا سلاشت و مقاصدہ لکھا ہوگا کیا لکھا ہوگا لگایا ہوا انہوں نے میرے پاس ہی لگا ہوا ہے لگایا ہوا انہوں نے پہلے سے غیر منصرف ہے تو جب غیر منصرف ہے تو ہے یہ کیا ہے ضرور ہی ہے غیر منصرف عراب کیسے آتا ہے ہالتے نسبی اور جری میں فتح کے ساتھ نسبی اور جری میں فتح کے ساتھ تو ہالتے جری ہے لیکن یہ ہے کہ فتح کے ساتھ آ رہا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو لکھنا نہیں چاہیے لکھنا نہیں چاہیے اس وجہ سے جو غلطی کرے گا تو تب اس کو سمجھ آئے گی میں جان بوجھ کے غلط پڑھ رہا ہوں مقاصد مقاصدہ اس میں تین مقاصد ہو مقدم یا مقدمہ تو ہم بہرحال مقدمہ ہیں نیچے لکھا ہوا ائی اربات لکھا ہوا اربات چار فصلیں مقدمے کے اندر تو پہلا باغ ہے اس میں مورب کے بیان میں اور اس میں ایک مقدمہ ہوگا اور کیا ہوگا تین مقاصد ہوں گے اور ایک خاتمہ ہوگا اب مقدمہ کہتے ہیں کہ तो میں مقدمے میں اسم المور فصل ہے کس کے اندر اس میں فصلن فصلن مورب کی تاریخ کے اندر اس میں مورب کی تاریخ کے اندر के अंदर تاریخ की میں مور ہوگے تو اس میں مورب کی تاریخ بتانے لگے ہیں اس میں مورب کیا ہیں؟, پڑھ ہیں مورب کیا ہوتا ہے جس کا آخر کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا جس کا آخر کردنے سے بدلتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا وہ تو ہمیشہ پڑا تھا اس کا وہ تھا وہ تاریخ نہیں پڑھی تھی ہم نے وہ تاریخ نہیں پڑھی تھی تاریخ اب ہم پڑھنے لگے ہیں ٹھیک ہے وہ تو یہ بتایا تھا کہ مورب کے اندر ہوتا کیا ہے کام کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے علم علمب میں جو پڑھی تھی وہ تاریخ نہیں تھی تو وہ تو یہ بتایا تھا کہ مورف میں تبدیلی کیا آتی ہے اب تاریخ پڑھنے لگے ہیں یہ تاریخ, ہے یہ تاریخ ہے یہ کرنے لگے ہیں سمجھ گا بات کو دیکھیے واہ فصل تاریخ الاسم इसमें मोरभ की तारीख के अंदर वाह हुआ कुल लुस्मिन ठीक है ना कुल्लू कुल हर वो इसमें इस, इस, कुल्लुन क्यों पढ़ रहा हूँ मैं कुल्लु इसमें क्यों, कुल क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ कुल्लु इसमें क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ हमजा वसली है آپ کہیں کیسے حملہ وسلحی ہے بھائی دیکھو بسم اللہ اصل میں کیا تھا اللہ تھا نا اللہ کے نام سے تو پڑھتے کہ بسم اللہ لکھا بھی نہیں جاتا وہاں پہ تو اس کی اور وجہ ہے تو یہاں پہ کل لسمن ہر وہ اسم رخ کی با ماں گئی جس کو جوڑا جاتا ہے مرکب کیا جاتا ہے غیر کے ساتھ مورب کیا ہوتا ہے مورب وہ ہے جو مرکب ہو اپنے غیر کے ساتھ رخ کی بہ ماں جو مرکب ہو اپنے غیر کے ساتھ اچھا آگے ولا یش بہو ولا یش بہو مبنی یل اصلی ولا یش بہو مبنی یل اصل مبنی الصل کے مشاب بھی نہ ہو مورب کیا ہے جو مرکب ہو یعنی علادہ نہ ہو کیونکہ جو علادہ ہوتا ہے تو وہ کیا مبنی ہوتا ہے جیسے خالی زائد پڑا ہوا ہے ہم نے پڑا تھا نا اس میں جب ترکیب میں واقع نہ ہو اس میں مطمقین جب ترکیب میں واقع نہ ہوتا وہ مبنی ہوتا ہے نا تو مورب ہوگا مورب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو پہلی باتیں ہر وہ اسم جو مرکب ہو غیر کے ساتھ اور وہ مبنی الاصل کے مشابے بھی نہ ہو مبنی مبنی مبنی الاصل کے مشابے نہ ہو مبنی یل اصل سولہ کیسوں میں سے کیا ہے مبنی مبنی سولہ مبنی یل اسلے سولہ کیسوں میں سے کیا ہے اچھا محسوس ہے اور کوئی بتاؤ مبنی جن بھی پڑا جاتا طرف مبنی جن بھی پڑا جاتا ہے, ہے منقوص کو پڑا جائے گا یا مبنی بھی جا سکتا ہے اصل سے مبنی کی اصل کیا ہے میں کیا کروں جی سمجھ نہیں کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں یہ سوال پوچھنے کے اوپر مادہ کیا نکلے گا پھر بنا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مادا کیا نکلے گا یہ کل بتانا ہے یہ بھی مجھے نہیں ہے میرے پاس لغت میں دیکھنا ہے ہوا ہوا کیا کیا اگر یہ ہے اور وہ ہے پھر بنا کیا یہ لغت میں دیکھنا ہے آپ لوگوں نے ولا یش بھاؤ تعریف کر رہے ہیں ولا یش مبنی الصل مبنی الصل کے مشابہ بھی نہ ہو آنی الحرف آنی میری مراد کیا الحرفاف ٹھیک ہے آنی اس میں ہے کہ آنی کہ اس میں منکوش ہے کیا آنی کیا اس میں منکوش ہے یا ہے یا کبھی کسرا ہے نا ہم نے یا ہو ماں کب کیا ہونی آنی ہرفا تو اس کو ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں کبھی کبھی کچرا تو کسرہ کیوں لیا بعض دفعہ باؤ کو جمع کے ساتھ ملاتے ہیں یا کو فتح کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں آنی یل ہرفا یعنی مبنی رسل کیا ہوتے ہیں حرف میری مراد حرف اور, اور ماضی یہ اس میں منکوش ہے اس میں منکوس ہے ٹھیک ہے ہال سے نصبی کے اندر آ رہے ہیں نہ وہ ہر مثال مورب کی تعریف کرنے کے بعد یہ مورب کی ترقی ہے تو مورب کی تعریف کیا ہوئی ہر وہ اسم جو مرکب ہو یعنی ترکیب میں واقع ہو نمبر دو وہ مبنی لسل کے مشابے بھی نہ ہو مبنی کے مشابے نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے مورب ہوتا ہے مبنی لسل کے مشابے نہ ہو اور ترکیب میں واقع ہو اگر ترکیب میں واقع نہیں ہوگا تو اس میں متمکن جو ترکیب میں واقع نہ وہ مبنی ہوتا ہے تو مثال دینے لگے ہیں زیدن جیسا کہ زیدن زیدن اس میں متمقن ترکیب واقعہ نہیں کہتے نہیں نہیں زئی دن سی کام زیدن کام سید ان کے اندر جیسے کام کے اندر کیا یہ مورب ہے کام دہ خالی زید خالی زید مورب نہیں ہے خالی زید کیوں ترکیب کیونکہ ترکیب نہیں پائی جا رہی تو خالی زید مورب نہیں ہے کیونکہ ترکیب نہیں ہے ولا ها کاما ها کہتے ہیں اور ہا اولائی بھی نہیں مورب نہیں ہے وا اولا وا الا یہ بھی کیا نہیں ہے مورب نہیں ہے اس لیے کہ یہ مشابے ہے کس کی ہر کے مشابے ہے یہ کس کے مشابے ہے ہر کے مشابے ہے ہاں وَيُسَمَّ اور مورک کو متمقن بھی کہتے ہیں اس میں مورک کو اس میں متمقن بھی کہتے ہیں اس میں مورک کو اس میں متمقن بھی کہتے ہیں اس میں اشارہ حرف کے مشابے ہوتا ہے اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے ہاں اشارہ نا اس میں اشارہ یہ حرف کے مشابے ہوتا ہے کیسے مشاب ہوتا ہے جیسے حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے ایسے ہی اس میں اشارہ بھی غیر کا مشارہ لے کر محتاج ہوتا ہے مشارے میں لے کیا محتاج ہوتا ہے تو یہ بھی کیا ہوا رسل کے مشابے ہو گیا نا سمجھے نہیں سمجھے اور اس میں مورب کو متمکن بھی کہتے ہیں سمجھے اب کل جو ہم پڑھیں گے نا وہ حکم پڑھیں گے جو ہم نے وہ وہاں پہ پڑھا تھا علم میں پڑھا تھا مورب, اس میں مورب کیا ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے مختلف ہوتا ہے وہ, اس اس okay? وہ ترکیب میں واقع ہو اور مبنی اثر کے ہوگی اس کو, کو مورف کہتے ہیں اس کا حکم کل پڑھیں گے ہو جائے گی بات یا نہیں ہو جائے گی پتہ نہیں ہم میں کیا کروں مجھے بس وہ ہوتا ہے کتاب میں پڑھا رہا ہوں تو مجھے ہر چیز میں وہ ہونا شروع ہوتا ہے یہ بھی پوچھنی چاہیے, بھی پوچھنی چاہیے. میرا دل نہیں مطمئن ہوتا جیسے میں یہ ترجمہ کرتا جاتا ہوں میرا دل مطمئن نہیں ہوتا اس کے اوپر کیونکہ یہ کیا میں کر رہا ہوں یہ ایک چیز میں پتنی کتنی کتنی بحثیں ہیں بہت می ہے کہ سرکی نہ بھی بیسے باقی جو, کے نا جو انہوں نے بھرا ہوا تھا پتہ نہیں فلام فلاں وہ میری طبیعت نہیں ہے جی جی جی اس اس سوچے اور بتائیں کہ جی کیا ہوگا یہ کل میں پوچھنا انشاء اللہ پھر ٹھیک ہے اچھی بات ہے لکڑے دماغ استعمال کر لیں کچھ نہ کچھ وہ نہیں ہوتا دماغ استعمال کرنے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا اس لیے جو ہے اس استعمال کرنے کی عادت والی ہے دیکھنا ہے اس کو اچھا دیکھیں لازمی تاکہ آپ کو فائدہ ہو ساری زندگی گزر جاتی ہے طالب سے پوچھتے رہتے ہیں ہم ساری زندگی گزر جاتی ہے یہ کیا ہے مبنی کیا ہے نہیں بتا سکتے ہیں صحیح سر السلام وعلیکم اللہ مائک سی ہے